وہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پائی والے اور لوگوں سے درگزر کرنی والے اور ان کا لوگ اللہ کے محبوب ہیں